محد پاکستان رحمت اللہ تعالی آپ مرد سن مرد حق سن اور مرد گر سن نظر کرم کے دے سکتے جامعہ رضویہ فیصلہباد ایک مقام حاصل دنیا تک جناب دفل یا پان روحانیت دے, دے پیاسا سراب کر رہی اگر جناب تر گئے ہیں تو عمارتوں دے اندر جتنا توسیع ہو گئی ہے دین ان خدمت نہیں ہو رہی سڈے اندر یہ ساسے کم تری آ گیا اچھے سمجھنے ہاں کئی دی خدمت ہو سکتی بہت بڑا مدرسہ کئی سینکڑے دی کمرے ہوا ہاں. بعد ہاسٹل بنے ہوا شاہ ہوا جڑے حقیقت دین لوگ اسلام دے مزاج نو مراج اس باب تو بخوبی آگاہ ہے اسلام مخلص دل چاہیے بلند عمارت نہیں چاہیے اسلام نو صاحب روحانیت آدمی چاہیے اگر جو چان تھے بیٹھ کے اللہ کے دین کی خدمت کرے وہ درخت کرانے دنیا تک نشانی ہدایت بن جاتا ہے اور وہ سب سواہد حقائق بو بولتا ثبوت نہیں وہ عمارتیں رہ گئی میں مگر دین بتا ہے کہتا ہوں یہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں اگلا ہوں مسجد ہوں میں تہذیب کا فرزانگ اپنے ہقفا مجھ سے بے جانے بھی نہ خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا نہ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حقم دیش کا کے تو دے کو کہے کو ہے, ہے دماغ اس وقت اگر کام کے کوئی نگاہ ٹک دیے علماء فقر حقیقت بیان کر رہے ہیں ہے تو الہاج مولانا محمد ابو داود محمد صادق صاحب دامد برکا کوحمل علی برتاف نہیں جنہیں تو گاہ ٹک دیے اور تسکیم حاصل کر دیے یقینا امام اہل سنت دیا آستانے کا چراغ جتھے تک اس چراغ دی روشنی جا رہی ہے دنیا کب باہر ورزہ بند نہ ہو رہی میں جو بیان کر رہا میں آسکانے کا کوئی مرید نہیں یہ سمجھے جو مرید ہو نا یا اس نسبت ناریف کر رہا ہوں میں جو بیان کر رہا حقیقت مبنی مدنی اور میں پہلی مرتبہ اتنا آگے سدمت ہوا میں درد آدمی ہوں پیشہ گر مقرر بھی ہوں جو موضوع منتخب کیا بڑی محنت شاخا اس میں استیب دتا ہے وہ بھی ایک عجیب غریب موضوع ہے جلسے کی مناسبت بھی اس کے اندر کما حق کو موجود ہے کیونکہ جلسہ دستار فضیلتی اور تعلیمی بنانے کا ہے اور آج صاحب کب کوئی کسی سماج فرما رہا ہے اس کو ڈیڑھ درجن ہاتھوں حفاظت کرائیں گے دستار بننے کل ان شاء اللہ ہوگا روایت کرائیں گے خدمت کر دینے کا ہے جس مسلے نو بیان کرنا بارہ بجے تک جنا ترتیب دکھا گیا ہے اتنے نہیں وہ گیان ہو سکے گا اتنی ہے دی اس کی تلخیص کر کے ما بیان کرنا تاکہ اس کا خاکہ زہن دن بیٹھ جائے اور ساری یہ نشست اسے کم لگ جائے یعنی اس طرح مقبولیت کے لحاظ نال تو اللہ والا اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے نے لیکن جہاں تک یہ افادیت دا تعلق ہے کہ اے ساڑی یہ نشست جہی ہے ایک فکری اور ایک انقلابی نشست بن جائے وہ روایتی نشست نہ ہوگی کیونکہ اج کل امجھنے سارے حفاظت کرام اور اولاباد کے طبقے احساس کمتری احساس کمتری بہت ہی حکومت اور حکومت کے پشت پنافوں پیدا کیسی شد و کی گئی بڑی شبدو کہ افغانی کی غیرت افڈی کا ہے یہ علاج ملا ٹو کے تو دمن سے نکال دو اس ہی کا جڑا باطمن چھگ دہ پہ جس کا نام لما سنت اور تھکرا سنت باقی کوئی کانٹا نہیں بلکہ وہ انہوں کے فل نے جڑے ان ہاتھوں لائے نے دیوبندیت اور باقی تمام بد مذاہب اور مزاہب باطل وہ انہوں کے اپنے فل نے گروپوں دمائے ہوئے جہاں کنڈا انہوں نے چھپ جائے وہ کنڈا سوفجائے اہل سنت اور سمپکی اور پاکیر مسلم بات ہے انہوں نے ہے تعلیم کے اربا امسن کیونکہ مہنگ تمام حضرات طلبا خط حضرات نظر آ رہے یا حاجی صاحب قبلا دیتا ہے یافتگان مریدین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 تعلیم دے کعلیم ترکیب پاندی تھی مرتب بھی جڑتی اور چار رکنے والے صحیح کامل تندرست اور مطلوبہ مطلوبہ فائدے کے مطابق ہونا سب ضروری ہے اگر ایک دن خلن پیدا ہو جائے تو تعلیم مثبت نپاؤ جمی خا وہ دینے مدارس ہو رہی ہے یا کسی طرح کسی جگہ ہو تعلیم چار عناصر نے چار ارکان نے چار اجزا نے یہ چار اجزا بھی اصلاح کما کواہد کو ضروری ہے اگر ایک دن در نقصان ہو تو بچہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی, بھی جانور رہ جا اور اس کی انسانیت بھی توقع نہیں ہو سکتا پہلا آنسر مقصد تعلیم کیا مقصد جن کو اسلام نیت کیا ہے حجی سے چاہیے ملانا لبنی تو پہلا ان سور تعلیم دا اور الحمدللہ واحد دین اسلام ہے جس نے مقصد تعلیم نو کما حق ہو بیان نواحقرما دیتا ہے دنیا کے اندر تعلیم کے جتنے والدار نے کسی کو تعلیم کا مقصد نہیں اگر ہے تو خود تعلیم کے مقصود کے خلاف وحد اک دین اسلام ہے جس میں تعلیم کا مقصد ایسا پیش کیا جنہیں تعلیم دے کما کو معنی اور مطالب میں اور مقصود میں رد کرتا اور دوسرا رکن انسل معلم اور استاد تیسرا رکن ماحول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 अगर तालीम के दे मुआमन के अंदर नुकसान हो नतीजा गलत साबित होगा अगर तालीम के दे माहौल अंदर फसाद हो लड़का फासद पैदा होगा और फसादी पैदा होगा और अगर तालीम के दे निशाद के अंदर कोताही और कमी है तो बच्चा खुद कोताही का पलंबा सामने आए سواں چیزاں اسلام نے پوری حفاظت پوری ذمہ داری محفوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے مقصد تعلیم کیا ہے تزکیہ نفس تہذیب اخلاق مارفت خدا نفس کے تعلیم کیا چیز ہے تز ہے نفس تد اصلاح امن سکا تد خواب امن بسہ اور تجدوا نفس رسالت کے مقاصد میں سے عظیم مقصد ہے ارشاد باری تالا کا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 حضور دے صدقے حضور دی تشریف آوری دے صدقے امت میں بھی کردہ مقام حاصل ہو جائے مقامی منت فرمایا یوزکی ہم مقصد رسالت فرمایا تاکہ رسول صوف اور سفر کرے فرماوے یوز کی ہم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 تمام گندے اوساف محبت دنیا دیا غلازت آخرت و غفلت اوساف زمین بغض حسد کینا تکبر جہالت ان تمام پہریاں نو دل دور کدنا اور زہر باطن میں شریعت مستفا کا جامع پہنانا اسلام بندر کروانا اے فرد آئین ہے یہ فر اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تردے نے تجکی تردے نے اور یہ ہوئی اسلام کا اسلام کے اندر مقصد تعلیم ہے کہ تجکی کا مقصد ہے کیونکہ حضور پاک سکار محلے نے تعینات نے اور محلے نے کائناات کی تشریف آبری کا مقصد اپنے نشیا ترکی ہے نفس یہ ضروری ہے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 منکرے حق مل دے ملا کافرست منکرے خود مل دے منی کافر ترس اللہ کا منکر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 کرم نہ بنی آدم تیرے واسطے واستے اتراتے کسی نباتات اور جمادات واسطے نہیں آیا امانت خداوندی تیرے تیرے کندھیا چکائی گئی ہے اسمان نہیں چک سکیا تو اسمان تسمان چبے ایسے واسطے شیخ رومی فرمے اے انسان تو اسمان دی گردش نو دیکھنا ہے آسمان ترم تین ویسے پہ وہ گردش پریشان ہے کہ یا اللہ اتنا عظیم مقبول پیڑ پیسی ہوا تو دنیا کے اندر محمد مرد نہیں جیب دیا آیا تھا بھی حال استیاب نہیں تلخیصن میں لکھیاں نے اپنے ہاتھ میں جس کے اندر مقصد تعلیم ناضح کیا گیا کہ مقصد تعلیم تجیا نفس تحبی اخلاق انسان ایک ایسے اخلاق کا سراتا اور مجموعہ بن جائے کہ ملائکہ فرشتے اس انسان کے اتنے رشک کر جہے یس پہ کانے مار دی سن اس انسان دیکھ کرن اور حضرت جبریل امین دے حضرت جبریل امین دے سامنے رب سونا فخر فرما دے اس انسان کو سامنے رکھ کے اور فرمایا جبریل دیکھو ذرا محدود شاہم پاکستان دیکھو ذرا امام اعظم ابو ہنیفا رحمت اللہ لینی پہوی اخلاق اخلاق دی اصلاح اخلاق با تسبیہ اخلاق با جناب سفایا اخلاق نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق عظیم دے چانچے اور سانچے اندر ٹاہنا اے تعلیم دا مقصد ہے یہ چیزوں کو بعد پھر جا کے مارفت خدا حاصل ہو گئی اس واسطے شاپ رویم ہوتے سدے بھی رحمت اللہ لائ اللہ صاحب کے لال دن میم جامد رحمت اللہ علیہ برس رات نو سن کے رات نلی کے اندر گوندر سم اور شیر گنگنا رہے ہیں سر پڑھ رہے ہیں اندر ایسا ایستا واگو کہ جز سر دوست ہر چنی ام رزا آیا جس یاد دوست ہر چکی ام رزا جو ہے حق نے الگ رحم اچانک مبارک سفید داری مبارک مشبہ شکل ہے. فرمایا پتر اگلا مصرا ہے علم کراہے حق نہ نمایت جہال جو علم حق کا راستہ نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے علم نہیں ہے یاد دوست کے سوا جو کچھ کر رہا ہے تو یہ تیری عمر ضائع ہو رہی ہے اور صرف عشق کے سوا جو پڑھ رہا ہے سب بیکار ہے شادی اپنے دل کی تختی کو اللہ کے غیر کے نقش سے دھوڈا صاف کرا غیر کے نقش مٹا دے دو رب ذات نقش پا دے مستقفا نقش پا دے اس دل دولتے کرا ہے حق نہ نمائے رحیم فرماند نے کہو شاہ میں میرا نام کہ شاہ ولی اللہ ہے خلاف اپنے اخلاق یاد رکھنا اسلام واحد مذہب ہے جڑا بولنے نال نہیں پھیلیا کرن نال کر اسلام کی تبلیغ بھی عجیب ہے کہ خود آپ کر کے دکھانا دکھا پہ اسلام کے خود چل کے دکھانا دکھا پہ اسلام اب خود پھیلنا چاہتا ہے اسلام کو چلو نہیں زبان کی اس واسطے کہ کئی اربابے بسیرت ہوندے ہیں کئی اربابے بسر ہوندے ہیں بسیرا تالے کے اندر کی گل جانتے ہیں بسر والے اور سامنے ویکتے نہیں سامنے ویکن والے بہتے نے دل کے پہت نہ والے تھوڑے ہوں جب بندہ خود اپنے آپ میں اتوں صاف نہیں کرتا تو لوگ ادے عمل کی کار نہیں کرم کی کار کرتا جا بہت اپنے آپ میں صاف نہیں کرتا اپنا ظاہر واپن مانگدہ نہیں اور تفکیل نہیں کردا اس کی تبلیغ غیر مؤثر یا راگ اور سرود اور گنا تک تو محدود ہو جاندی ہے لیکن اس کی تبلی جو بار آور یا اوسر نہیں دکھا دی اس واسطے نہیں دکھا ظاہر نہیں لکھنا تو خلاف روش رہا ہے اس کا ہر بھر جو ٹی وی رکھا ہوگا تو کیا سو تقریر کرے کی سروس ساری رات ہو جائے سوائے شیتان سے تم کچھ نہیں مل سکے جا مقصد تعلیم ہے وہ نباج حرام ہے وہ تو امام ہی مردو ہے اگر وہ مسلمان ہے تو شیطان ہے شراب تو بھی بد کر رہے شراب شراب ایک پیم والے بے کر تبدیلی تو سارے کام کر چڑ دام راج ہے مقصد تعلیم کیا ہے اسلام درتن پانی خلاف مرفت اور خدا بندی علم اگر تین دا ہے یا دنیا کا ہے انسان حاصل کرے مرتبے منسب اس منا براب علم خا دین دا ہوئے یا دنیا دا جیڑا انسان اس مرتبے منصب مقام چاہو جلال شہرت اور عزت جو واسطے حاصل کردہ حرام اور کبھی گناہ دا مرتکب ہو رہا ہے اور بد ترین بندہ لرد منشم رہا ہے جہا مرتبے منصب مقام جلال، دنیاوی علم دنیا کا حاصل کرے, یا علم دین کا حاصل کرے علم دین دا یا کرے کا تو اور یاد آد کرے ناسے حاصل اس واسطے سندر مجربے ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ فرما نے فرمایا علم دین تو کجا علم دنیا جاؤ جلال اور مرتبے اور اسے منشب کی لالچ واسطے حاصل کرنا فرمایا وہ بھی کیوں اس واسطے حضرت کہ جب کوئی آدمی مرتبے اور مقام دے کے چکر چ پہ جا جلال دے کے چکر چیرے کولے بندے بیٹھ دے دلوں دے اثر ہوئے انہاں دے دل میرے قبضے چ ہو جسے چاہ ان بلا لوا جو چاہاں کم لے ایسا بندہ جڑا اس جہ مرتبے اور مقام اور اور منصب منصبے واسطے علم حاصل کرتا ہے ایسا انسان اپنے اس ناپاک مقصد میں حاصل کرن خاطر ہر جاوز اور ناجائز ذریعہ اور طریقہ اختیار کر دے اور وہ انسان نام نہاد انسان جڑا اس مقصد آستے علم حاصل کرتا ہے انسانیت دے واسطے کاتل بن جاتا ہے خا علم دین حاصل کر رہے ہوئے یا علم دنیا حاصل کر رہے ہے اگر مرتبہ مقام منصب اور روہ دے اور جاہو جلال واسطے اور دنیاوی شہرت واسطے حاصل کرتا ہے ملت مذہب داستے اور قاتل جانا ہے. اسلام دندر دین دا علم تو دنیا واسطے حاصل کرنا جہنم کا ذریعہ ہے یہ ہے اس واسطے فرمایا من طلب العلم لغیر اللہ تعالی، جو علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کرے وہ اپنا ٹھکانا مرد بنا لے علم انہوں ہلاکت یا بدھی کا سامان علم انہوں کہڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں کب جب وہ مقصد بدل گیا ہے نیت بدل گئی ہے ارادے بدل گئے ہیں وہ مقصود بن گیا ہے منصد اور عہدہ سنبھالنا مرتبہ اور مقام حاصل کرنا نرفت خدا نہیں ترسی نفس نہیں تحزیب اخلاق نہیں خدمت خلق نہیں یہ مقاصد اندر پیدا نہیں ہوئے بلکہ مقاصد بدل گئے ہیں تو ہلاکتہ ہی سامان بن گیا ہے اور وہ او انسان جہانوں پہ جانا ہے کس وجہ سے کہ جب نے علم کو دنیا بھی جاہو جلال اور مرتبہ حاصل تک کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا میرے پچھے پیچھے ہو گئے اور میں دنیا دے اگے اگے ہوا جی میں مرضی چاہیں انہوں استعمال کرا ایسے ارادے حاصل کرنے والا علم وہ انسان کبھی گنا مرتکب ہے اور اسلام دندر ایک بہت بڑا حرام پھیل پہ کرتا ہے اس واسطے پہلو اسلاف امت علم واستے نکلتے سن کہ پہلے ہزار وار اپنے دل اسلت کے ول متوجہ کرتے سن کے جب ہم نے لوگوں کی نیت کے اندر بڑے دن حساب پتا جانا تو اتنے کیوں جانا بلکہ جنازے جا رہے سن جنازے جنازہ پڑھنے جانے سن پاس لوگ واپس آ گئے ضرور کیوں واپس کیوں آئے جنازہ نہیں پڑیا آپ میرے دل کے اندر نیت پیدا ہو گئی کہ جانا تو بندے راضی ہو جان میرے तो मकसूद हुआ नहीं सुन मैं इस वास्ते वापस आई दूसरा भी नहीं हो सका हूं अगर पढ़ रहा है दुनियावी फनून जो सतूला और कालजान अंदर रायज और मुरवज ने उसे एक तबाही और कौम एक जहर कातिल اور کرونا جو کچھ اس قوم نو پچاس سال کے اندر دے دیتا ہے قوم دیتے آج خود کھل گیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط تینوں مربت کے خلاف بطول اقبال سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم جو احمد خان علی گری نے مرتب کیا میں کالے انگریز کے اشارے سے وہ آج خود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 کام کے کاتلوں نے کام کو کیا دیا ہے سوائے بدماش لٹیرے بے زلی بے غیرت راشی سود خور ظالم جابر ڈاکو انسانیت کے کاتل فرنگی پٹھو دشمن دین دشمن انسانیت تو کچھ نہیں دیتا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 نے نہ سنی اب پوری قوم کو اس کا خیال پڑے گا محبت اور دین اور الفت خواب ستنا کدی نہیں گزر گزرتے جہے انسان ٹھڈرا اپنے واسطے رہ جاندے جمیشہ بھی مٹھی موت مر جاندے جگ جنہیں زندگی کا مقصود پیٹ ہے اور جڑا فرنگی نظام تعلیم ہے انگریزی سکلوں کا مقصود ہی پیز ہے اس کا مقصود ہی دنیا کا جاہو جلال ہے اس کا مقصود ہی نوکری اور مرتبہ ہے اس کا مقصود عہدہ اور منصب ہے اور جس تعلیم میں یہ مقصود ہوتے ہیں وہ تعلیم جہانت میں پڑھ پڑھ دیتی ہے ارے تعلیم کا مقصد تو مرفت خدا ہے تعلیم کا مقصد تہذیب اخلاق ہے اور تعلیم کا مقصد خدمت فرق ہے اور تعلیم, تعلیم کا مقصد ادب کے مقمول کو خدا کا راستہ دیتا ہے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 جڑے چونکہ بندے دار پیندیاں انسان چونک اگر کسی کرسی کے آ جائے منسب اور عہدے سے آ جائے چپراسی کو لے کے وجہ آدم تک سدے منتقل لت خسٹ اور دشمنی اسلام دے اور بےحرتی اور بہیائی تو انہوں دوسرا کام نہیں ہوتا یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اس ہے لہو دیتے ہیں تعلیم اور دوسرے مقصد پانچ منٹ بس کام ہوش کام ہوش نعرے بازی نہ پانچ منٹ رہ گئے بات سمجھا دیے روایتی جل سے سادے ہوں گے افسر اوقات جس کے اندر پچاس سال ایک روایت اشار بھی میاں صاحب دوست لانے لیکن مقصد ہے اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک گوشر ہے مگر مانی میں لگانا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 معقوم بھی قبول کرے اور ضلعت بھی قبول کرے یہ کام محکوم بھی ہے دلیل بھی ہے انگریز کے ہاتھوں سے پچاس سال سے قانون بھی کافر کا ہے تعلیم بھی کافر کی ہے تہذیب بھی کاخر کی ہے بتاؤ وحابیت پیدا نہ ہو تو اور کیا پیدا ہوگی زندگیت پیدا نہ ہو تو اور کیا پیدا ہوگی الحاظ پیدا نہ ہو تو اور کیا پیدا ہوگا یہی وجہ ہو کہ تین سو تین تھا تین کا دوتا تین مسلا کب جب تالبل میں سکول کا بنتے ہیں خان کا برباد نظر آ رہی ہیں خان کاوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم خور کیا بہتے ہیں ارے کیا وجہ ہے جہاں پیر سید مہربی جیسے لجپال ہوتے تھے آج دنیا ناستی نظر آ رہی ہے ارے کیا وجہ ہے کہ جناب جب ناچتانوں پر کبھی انسان اپنی روحانی جب کتاس بجھانے جاتا تھا اس کے دل کو ایسی تشکیم پڑتی تھی کہ وہ ساری دنیا کو اس دل کی تشکیل کے کترے پر دمان کرنا دوارہ کرتا تھا لیکن آج اگر جاتا ہے تو دنیا کی وہ آلک سے لانک لے کر آتا ہے اس آسانے سے یہ دار سے بڑا دنیا دار بن جاتا ہے ظالم اور خوار بن جاتا ہے مزہ یہ ہے یہ ہماری سید ہے ہم کی کرامت صوفی و ملا ملوکیت کی ہیں بندے تمام ایسا غلام اور غلیل کر دیا اقبال آکھے اگر کچھ تو مرتا بات کرتی اگر کچھ مرتبہ چاہ۔ تو کر خدمتی فکیر بابی شاہی اور پیر آخر مرتبہ چاہنا ہے پروفیسر کول جا تیرن سچا تھا مول جی آخے اگر مرتبہ سانا ہے تو بہت سارے خل قدموں میں اور ایک بال ہے اگر درد دل کی تمنا ہے تو فکیر پڑا فکیر کے دروازے پڑا فکیر کے آسانے سے تمنا درد دل پوری ہوگی ہو گئی گلتا واق دئیے دنیا داری والے پاس سی دین والا سبق پہ دینا ہے جہاں دین ایسے پاس دنیا داری والے پاس لے جاتے ہیں یہ تو کام ہی الٹا ہو گیا سال بدل جائیں برکش ہو گیا شیشا دیکھنا کسی پاس تھی دیکھنے الٹے پاس پائیا مجھے شیشا پتا نہیں کی ہو گیا پدب نہیں کرتے اگلا نوجوان چار شرم نہیں گیا اپنے تن پرستی مشغول ہے کدی والا ہاتھ مار دیں مچھا صاف کرد کدی چہرے ناف کر د कभी सूच के चक्कर चे नौजवान चू जना मशगूल तन बतौले इकबाल नौजवान चू जना मशगूल तन और जोड़े बुढ़े ने इकबाल कह बुझड़े वजार तो खाली ने अभी एक वैजनैतिक बुढ़े नीतबू हो गई बेशरमी मर गई جن وہ بڑھا خود عمر رسیدہ سی وہ بے شرمی عمر رسیدہ تو جب بے شرمی عمر رسیدہ ہو جائے پھر وہ مشترن پہننا بڑا اوکھا ہو جائے گا کی چیز دراصل بات یہ ہے حضرت یاد رکھنا کسی بھی مت پوچھو سونا ادارہ کیا دے رہا ہے بات توجہ کرو تعلیم کیا دے رہی ہے پوچھنے کی بات نہیں ہے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 واسطے ایک عجیب نمینہ اور ان انموزہ بول سال ہوں اس معاشرے دیکھیا تو تعلیم مستقفای عظمت دا پتہ لگ گیا اس معاشرے دیکھیا خیر القرون کرنی جس معاشرے دا باد شاہی فقیر بادشاہ سلطان جس معاشرے دا فقیر معاشرے کا بادشاہ فکیر ہوم بات بندہ بلاؤ بادشاہ ہے جہرا انتہائی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھکرو درویشی کے داما کرنا چھتا ہے جہے ماں طاقت ہو گئے وہ نہوں نے دیکھا تو ازمت تعلیم مستفا سامنے آ گئی کہ اس میں افراد ایسے تجار کیتے یاد رکھو معاشرہ اور ماحول دو قسموں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بناوٹی ایک ہوتا ہے قدرتی قدرتی معاشرہ <سلام> اور ماحول ہوتا سمندر نے جس نہ بنا دیتا ہے ہی رہنا دوسرا معاشرہ ہے ماحول بناوٹی وہ ہے انسانوں کا جیویں بھی انسان ہونگے ہے تعلیم کیا دے رہی ہے افراد کو دیکھو معاشرے کو دیکھو معاشرہ افراد دکھانے گا افراد کا مطالعہ کرنے تو بعد پتا لگ جائے گا تعلیم انتہائی بدنتی سے مبنی ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ دور ہے اور میں کہتا ہوں یہ ہے اس کو ترقی یافتہ کرنا ہی کفرا ہے حضور فرماتے ہیں سب سے ترقی راستے دار کملی والے حریب نے بخاری بھی فرمایا ہر آن والا وقت پہلے نالوں بد کرے گا مسلمانہ بقت ہی کو لیا رہا مقد نہیں بدلتا یہ چاند سمے گردش مہار بننے مگر جب انسان بد بدتر ہو جاندے اسمانے جب انسان آلہ ہوں دے میں اس زمانے آلہ جاندے قربان جانا خیر کرو نمی سمین یلونا سمینا یلونا میرے پاس اربی نجپال نے فرمایا سب تو وڈا ترقی یافتہ دور میں محمد اربی پھر فرمایا نال والے میں پھر اس بعد تعداد کے نے شمار فرمائے شاہبات نہیں انہیں مدوار نے ترقی یافتہ پی گیا انسانیت اپنے کمال نہیں تھی جی. دی اپنے کمال نہیں سی اخلاق اپنے کمال جی. نہیں سن ہمیں پیدل چلنے والے تھے من والے ہوار کھڑا جان بنا ترقی نہیں ابا بٹ انسان نے تین دن کر دے وہ اب جناب کہہ جناب تو سو سال پہلے کا انسان سے جانوروں کے سی زندگی گزارتا پرچے پاس ہوتے ہیں نصابی زندگی بسر ایمان والے اگر اگر پاکستان زندگی اگر امام اہل سنت سنتوں اللہ سو سال اور حضرت اگر چودہ سو سال پیچھے توڑ جاؤ حضرت سید نا سندی کے اکثر حضرت دیالو ہم سنگھ قربان جانا جناب کپڑا پانی کے موجود نہیں سی ہمارا میں تو بیٹھے ایسے مت ایسے انسان ہم دیکھو کسی پانڈے چھوٹے سنگھ خراب کرو پانڈے اللہ سنگھ فی الحال گیسا نظر آ علماء ہوسلمان کھو کھولو بےکار जान کے دن کو بجھا دیا تو نہیں وہی کیا چلیں گے پروشنی ہوگی کہتے ہیں آج آنل نہیں ہے دنیا میں فساد ہی فساد ہے میں نے کہا سوال تمہارا ہے سوال بھی کر دے ہم سے کیا پوچھتے ہو ہم یہ نہیں بسائیں گے کام تمہارے ہاتھ میں ہے ہمارے مدرسے خالی ہے نواں ہے جاتی ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک بلی سوچے میں ہزاروں سکول ہیں دینی مدرسہ ایک نظر مدر نہیں آتا اور اگر ہے تو اس مد کا جو نبی پاک کی حدیث اور دین کے سمجھ بینج کا مدرسہ ہے وہ یا تو ہے نہیں اور اگر ہے تو اس میں پڑھنے والے کوئی کشمیر کا ہے کوئی کراچی کا ہے محلے کا تو کوئی نہیں ہے جناب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 لڑکیوں کو چھڑنے والے اس لٹنے والے سون ڈاک لٹے بدماش فیڈا کھلو کے مارن آن جان والے لٹن نو گریب ہی بدماش دے قانون بھی معافی ہے پر پولیس دے قانون چ معافی کوئی نہیں او غریب گریب نو بھی نہیں لٹتا امیر اے بدبخت امیر بھی لٹے غریب نی شریف بھی لٹے بدماش بھی لٹے سریام لے میں بھی دٹو کٹو نکمے کام دی خدمت واسطے پورے افراد تیار کیتے ہیں نکمے لے پیسے ہی کھونے ایٹے نے ولی آدم تو لے کے تھلے پر کٹ دینی نہیں تو کہتے کہ انہیں وہی لٹ کے کھا پر میں کیا تھی نہیں بول دے تو زبان ہوتی ہے اگروں جی بولتا چہرا ہو گئے ہاں میری گل یاد رکھنا جب قانون بھی کافر کا تعلیم بھی کافر کی تعلیم بھی کافر کی سکر مسلمان سلام بھی یار کوئی فلسفہ بھی نہیں دکھاؤ اگر بھابیا کو بچہ پڑے بھابیا کا نصاب ہوے بچا بھابی بنے جائے کچھ نہیں سیا کول پڑے سیا بنے گا کہ سنی پیو بندیاں کول پڑھے پیو بندی بنے گا کہ سننی پھر یہ انگریزا پڑے تو مسلمان بنے گا میں ایک شیر لکھے آؤں گے آخو کے سنا دینا گو دشمن ہے اگنی وہاں بھی یہ سننی گو دشمن ہے اگنی وہاں بھی یہ سننی یہی ایک مذہب نے ان کا گزارا تعجب کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوانا یار تصویر فرق مل جائے گی نبی پاک نے بل سرمایا کلبلدار کبلدار پہلے پڑوسی وی پھر گھر خریدی پڑوسی پہرے کے نال بیٹھنا نہیں آم ام شربت فوڑے نہیں بیٹھنا شہر گل گرو بندے اچھا بسو حاجی صاحب داستان ہے ماسٹر پروفیسر پی نے چنگے لیپ سالے مت کے میں اسلامی مت پرہیزگار منگایا ورنہ اج کل سلطان سا میں اللہ گئی قسم خدا بھی میں ایک جگہ دے کردری اتنے تک بدل جان انہ کا خدا ہی محافظ ہو کر سکتی ہیں وہ سمجھاو کو بھی لنگ گئے یا متکی کے پرہیزگار نامے ہلے سنت سن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 جب بھی یہ خلق میں ورقیام کا الٹا آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے راز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل دنیا سے ملی بار بھی کر گیا پرواز جب بھی مر گئے اخلاق ختم ہو جانے نے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے انسانیت ختم ہو جاتی ہے ارے انسانیت کا دوسرا نام دن سوال ہے قسم خدا ڈال انسانیت کا درجہ اور انسانیت پوری دنیا کے دن اندر تکا کباب ہے تکا کباب الش انسانیت پریشان ہے انگریز خود دیکھ رہا ہے آج کے انسان میں ہر میں پنگوں کی طرح اڑنا پانی میں مچھلی کی طرح تیرنا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 اسلام کی صداقت اور حقانیت ثابت کر دیتا ہے اور نبی پاک کے خلق عظیم اظیم ثابت سابت کیا ہے کہ میرے پاک محبوب نہیں جنہ چیزوں نہیں پڑی آج ہوئی نے ای برحق اور خلق عظیم بن شان اور مسبا سرکار برحق نے کہ اس واسطے کہ اگر یہ چیزاں آ گئی نے تو چیزاں کی قدر تو پا گئی ہے پر انسان کی قدر خط گئی چیزاں قدر ہے پر انسان کی قدر کوئی نہیں پندرہ منٹ تو ہو گئے میں معافی چاہتا ماشاء اللہ اب تو حضرت بزرگ ملت نے کی ہے توجہ بزرگان میں منت میں کی ہوئی توجہ ماشاءاللہ اللہ دانشور اور صاحب کئی بندے بیٹھے گلے پایا بلکہ میں جتنے تک کبردا کی مشاہدہ کیا کہ ہوں ساری قوم ہی گل نہیں سمجھتی ہے اکبال پہل کہہ گیا انہیں آخیا سی دہار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان ہے جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کرے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر اور خدا کی کسم میں امام اہل سنت کی فکر کو داغ دیتا ہوں جنہوں نے سو سال پہلے اپنی خدا بن نل سے دیکھ لیا حقیقت بن نگر اس کو لیا کہ یہ جو مغربی تعلیم کا طوفان مسلمانوں پر من رہے ہیں مسلمانوں کو بھا کر لے جائے گا انسانیت ختم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت نے خطاور ادویہ دسی جلد میں لکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی ابھی فائی اور کو نہیں پہنچی تو اس کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا ہے تکمیم کے بعد جو آسار ہیں وہ آشکار ہیں اور بھی تکلیل کے مراحل طے نہیں کیا ہے نے اس, اس دو دو نے سورت آ لو لوگوں نے جنہیں اسدر کے سہر نہیں سمجھا سی اگر ان لوگوں دمایت کرنے والے سن اور حالات میں کسان کا جیسے والے سن اج وہ او ندامت اور شرمندگی کے آنسو اور رہے نے ایسے جہاں حالات کا مقابلہ کیا اور انگریز کی ہر تقدی سختی مسلمانوں تو دور کرنے کی کوشش کی وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور قوم کی نظر سرخرو بیٹھے ہیں کوئی ندامت نہیں اور فخر کر رہا سی اپنے اخلاف دے جانفا کی ترفیفل سب کچھ بول رہا سی جو حالات سی ہوں پر تمہاری تہذیب اپنے کنجر ساخ ہی خودکشی کرے گی کہ شاخ ناز اتیاشیا نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا حضرات افراد, افراد معاشرہ بن گئے معاشرہ اگر انتہائی فساد مبتلا ہے تو سمجھ لو تعلیم بندہ بے ہزار کے سوا کچھ نہیں کر رہی یہی اسلام کی تعلیمات کا مقصود تجکیہ ہلاک اور نر فتح خدا بندی ہے جہے اتھوں پیدا ہوتے ہیں وہ حضرت حاجی ابو دا محمد شادق صاحب دونوں برقع والی میں سنتے ہیں اور میں کہنا خدا کی جی قسم ایسے علاقے گجرانے دھابی دیو بندی جنہاں میں جنہوں حاجی صاحب روزانہ رگڑتے ہیں چنگا مانگا پھیرتے ہیں سیم ان تو اللہ دے گا لیکن میں شرطیہ کہنا اگر حاجی صاحب اخلاق کے کریم دشمنوں کو پوچھے کہ کے یار بندہ سے میں شرطیاں معلوم ہویا اسلامی ادارے ایسا مرد تیار کرتے ہیں جن کی دشمنی تبدیل کرتے ہیں اورارے سکول کالج یونیورسٹیاں دار انسان تیار کر دیں محکمے کا بندہ تسلیم کرسلیم کرتا ہے اپنے بھی تسلیم کردے سڑک صاف کر رہے اس واسطے کلندر اقبال کرنا اللہ خخبر میں خان آئے مگرد کشیدہ کے میں مغرب مگر نے من کے پردے نہ میں دے اگریزان دے علم دی شراب چکی پر نو اپنی جان کی کسم میں سوا صرف من کے دردے سر کر دے خریدا فرنگی فرنگی پروفیسروں کے پاس حکیموں فلسفیوں کے پاس میں بیٹھا ہوں مگر اگان بے تر کروزے نی دوں او دن جہے میرے آئے نی میرے کو بد بے کار دن کبھی بھی گزرے سب کو بےکار دن میرے زندگی دے وہ بھی سن جدوں میں انگریزی پروفیسروں بیٹھا ہوں. مسلمانوں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 بچہ وہابی دے قبضے جائے وہابی بن جائے شیعہ دے قبضے جائے شیعہ بن جائے یہودی دے قبضے جائے یہودی بن جائے, جائے، مرغائی دے قبضے جائے مرغائی بن جائے, جائے،, جائے۔ کتاب مرد نہیں بنا دیا بندے بندے تیار کرتے ہیں تعلیم اگر امام اہل سنت دے تو وچوں جڑے شگرد تیار ہوندے نے وہ محبت شاعم پاکستان ہوتے تعلیم ننیادی کردار حاصل ہے اور فرنگی اس امیرکا پاکستان انتہائی بہن دولت خرچ کر رہا ہے اقبال نے وہ پہلو غمازی کر دیتی تھی ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے فسر سے حضرت تو میں امام اہل سنت کی بات امام اہل سنت کے حوالے سے زیادہ تر دستگی میں نہیں کرنا چاہتا کہ بد بکتوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ مولوی تھا اس کو کیا معلوم ترقی کی کیا ہے میں کہتا ہوں یہ جی تمہارے گھر کا بیٹھے یہ جی تمہارے گھر کا ہے وہ کہیں ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پچھڑ سے منظر ہو طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سی سینے میں رہے راج ہے ملوکانا پدھر پرتے نہیں محکوم کو تیگوں سے کبھی زیل تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو کو جائے ملائم تو جدھر چاروں سے تھے انگریز ایک مرد فرنگی اپنے پتر میں پہنتا ہے اور پتر کون سی وہ احمد خان بڑی سر سید سی وہ سر سید میں کہتا ہے بادشاہی کا بھیت اپنے سینے میں چھپا کے رکھو تو کیوں آگے بادشاہی حقوق سینے میں رہے راجے ملوچانے بہتر کر کے نہیں محکوم کو تیروں سے کریں گے انہیں آتا تلوار نال محکوم نو دور نہیں کر سکی ماں کم مارا گے پھر تصے سلطانٹ کھلو گے پھر کوئی حیدر علی تیار ہو جائے گا پھر کوئی محمد بن قاسم اور محمود حضر بھی پیدا ہو جائے گا تلوار کم نہیں دیں گی کر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خوبی کو اور کھولو خدارہ لمبی نیچ سو چکے ہو تم لوگ تعلیم سے سیزاب نے ڈال اس کی خدی سو کہ مسلمان بھی خودی غیرت ایمان خدی غیر ایمام اسالیم سٹھ کے ایسا نام کر دے جدھر چاہے ادھر مردہ جائے ہے. اگر چاہے پچاس سال تو انگریز کا قانون چلاوے چلاوے گا اگر چاہے سکول کالجوں کے اندر بی ایس پی بیٹھا ہوگی اور لڑکی ڈانس کر دی ہوگی کراوے گا سمانے چہلیت دے تمام کردار بچوں کو کراوے گا تب جب سمندر مسلمان گنہدار اور بےغیرت میں فرق ہے گنہدار اور بے غیرت میں بے غیرت پکا جمن میں ہے اور بغیرت کے پاس ایمان نہیں رہتا گناہدار کی بخشش کی امید ہے بے خاندی کی بخشش کی امید ہے مگر بزی اور بے غیرت کی امید نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اللہ حرمہ سکور جنت شکور یا رسول اللہ فرمایا اللہ اہلہی او, او ہوں سرکار نے فرمایا کہ بے غیرت پر جنت حرام صحابہ نے عرض کی وہ کون ہوں جناب جن سرکار نے فرمایا جہاں گھر دین کے غرب نہ کرے جہد اٹھن آن جان جن سکلوں ماسٹر پروفیسر نال، پکنک منا جب فلانے جناب شو سے جہاں نے اج فلا شو سے روزانہ اخبار پڑھ دیو اور مسلمانوں میں مفتین کرام سے جو استفال کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو کچھ اخبارات میں دیکھتے ہو یا جو کچھ گلی پوچھے میں ہو رہا ہے یہ جائز ہے اگر وہ جواب دیں یہ جائز نہیں تو میں کہتا ہوں جس تعلیم میں یہ دیا ہے وہ تعلیم سب سے بڑا کفر اور بغور پی رہا ہے اگر یہ افعال حکام حرام دیں تو پھر جو تعلیم یہ ڈر رہی ہے وہ کیسے لا لے سکتی حکم سبر حکم ذریعے کے حکم شہ شہ کے سبر ذریعے کا حکم شہ کا حکم ہوتا ہے اگر ذریعہ حرام پر پنچمی کا ہے تو وہ زریا بھی حرام ہو جائے گا محفرم مقصد تعلیم انہ لوگوں نے فاسد کر دکتا اور آخری میرے جملے میں کہ اصل جڑے سونی حضرات ہیں نا وہ سب اندر ایک شعری جلا شوری طور کم فہمی جی پیدا ہو گئی ہے وہ ابھی لٹیو پکنی شروع کر دیں اور دشمن نے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں چال چل رہا تو کیا اچھا وہ کام اگر دشمن نے فرد کرو جناب کپڑے لا دیتے ہیں تو اپڑے لاہنا شروع کر دیں جی وہ لا کے بھٹے ابھی نہ لائیے تو مقابلہ نہیں ہوگا لیکن میرے خیال کے مقابلے دا یہ طریقہ نہیں مقابلے دا طریقہ ہے دشمن کے آدیش ہے مبارکہ میں اس لیے کی پیش کرا وقت تھوڑا ہے موضوع بہت طویل ہے میں ہالے ایک رکن جیڑا نا اس جا اسمیٹ رہا لیکن وہ سمٹیا نہیں جا رہا چار رکن نے تعلیم دے کے کوئی بڑے پروفیسر جڑے اپنے آپ میں کہتے ہیں جہل محکمہ جہل محکمہ میں پاب یونیورسٹی کے نا بیٹھ کے جناب جمعہ پڑھانا اور میرا اتنے چیلنج ہوتا کہ فقیر بھی کوئی جل ثابت کرو اور سارے مناظرے پروفیسر کٹھے ہو جاؤ میں ثابت سابت کریں قوم دے قاتل ہو تو ثابت کرنا تھی قوم دے دوسلے قوم دے مذہب د مطلب نہیں چڑ دم نہیں تصاویر ایسا یہ سوال کرنا ہو مگر چھ دو یار پاکستان مذہب مگر نام لینا جلدی وہ تو کیا لگتا ہے اسلام بنا لگی تو لوگی مسئلہ ہے اکل اسلام نجی مسئلہ ہے جتنا چاہو اپنا یہ عقائد نہیں عقائد بنے اور سکول والے املی صاحب کر رہے ہیں اصل دکار بنے پہ اصل ساخت کرتے ہیں اور ملک بنا رہے ہیں شادی ہے ہزور دی حدیشہ نہیں میں سینکڑے حدیث دکھا سکتا علم دنیا واسطے حاصل کرنا جہنم کا ذریعہ ہے علم تو مقصود مارفت اور سارے دینی مدارس والے کیتا کی ہے وہ میں جی پان پت لائیے لیکن یہ دیکھو کہ ابھی کی پترے تاکہ کوئی اس گل ناسب تبلی نہ سمجھے بلکہ سمجھے تق ترست وہ کیا ہے اثر رکھیے فاضل ال اور تنظیم المدارس سڈے نصابی طور سکینے نے فاض الربی اور تنظیم اگریزوں دا نشاب تیار کیتا ہے میتالے انگریز نے اور سدا تنظیم اور فاضل ال اربی کنہیں اشارے سے بنایا گیا ہے انگریزی جبر منٹ کے اشارے گورنمنٹ دے اشارے سے اور میں تنظیم المدارس سے مرکزی دفتر بیٹھ کے شیخ الحدیث کیا میں کیا حضرت اچھے جہنمی تیار کر دو پائے کہنے لگے جار میں کہ میں یار میں کیا حضور فرما با اللہ فرمانے سے من پایا جو علم علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کرے وہ جان ہے ارے وہ علم نہیں زر ہے آرام کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو تب سوچو میں نے کہا خدا سے بندو اندر شکولیوں شکونی پیٹو بنائے ہیں تو تم نے یہ دیا ہے کہ تم نے مسلمان کو جو ایک تین اور خدا کی مارکٹ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تم نے اس کو نوکری کے چکر میں ڈال دیا اور بادشاہوں کا غلام اور پٹھو بنا دیا ہے اب وہ ظاہری بند سے نکل رہا ہے جب اس کی گئی اور بخاری کی حریف ہے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے بدلے گئے میں استاد شاخ الحدیث استاد مولانا غلام رسول صاحب رضوی شاخ الحدیث جامعہ میرے استاد محترم نے انہوں نے کوڑ میں عرض کیتی تھی میں کیا اے تنظیم المدارس سر فاضل بدارے آپ نے فرمایا ٹھنڈا سال ہے کہ فرمایا جو پرمان اور میری گل یاد رکھنا بہانے نے. جناب جا کے بھی ان کی بھی تبلیغ کرنی اربی ٹیچر بنانے کی تبلیغ کریں گے میں کہ خدا کے بندے جا اچھا چاہیے پی لگے وہ کا ہو کے سچی گل نہیں کر دا. چلو بلٹے لکھیں گے آ سکا میں یار کر ہو تو معاشی طور غلام اور ہو گیا ہے معاشی معقومی انتہائی دلیل ترین معقومی بل تم حکومت گورنمنٹ کافر حکومت کافر کافر کافر کافر حکومت جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے पर लिखे है अपने हथ लिखे है और जामिया नहीं मैं अंदर गया है और मेरा चाहना कि इस फतरे को गलत कर दे साबित करते दे। मैं सतवा साधाकूमत शुकड़ा और ने मैं लाहौर के अंदर बैठ के गलती लिखे पैं काफिर हुकूमतों का जो माशी तौर मौलवी خوب اور گلام بن جائے چار ہزار یا پانچ ہزار روپیہ ٹیچر لوگ وہ اس حکومت کے خلاف ہے یا اس جناب والا قانون نظام اور پنتی کے خلاف ہے یا بدی خلاف کی بولے گا اگلے دن میرے کوڑے فوج دے اندر جناب سوبے دار خطیب ملتان تو ہاتھ آئے پین لگے جی کہ صاحب خطیب جو اچھی مڑ ہوئے حکومت جدو نا سانو آدت وہ لبنیاں پہنچا نے جہاں قسم خدا لفظ میں لا بس محفوظ سے اللہ بچائے وہ غارت گڑ اقوام ہے وہ صورت کے چنگیز جی چنگیز قوم تباہ کر محکوم دے الہام نہیں کردوم بھی ہوئے ہوتا ہے بار صورت ایک پہلی ملاقات سی میں اصل تبلیغ یہ واسطے عوام حاجی صاحب نے حاجی صاحب کا خطر بلند ہے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 پکا اپنی ہاتھ کا ہے چوکاچے تو لے کے تھے تک حاجی <تصفح> صاحب اپنی ہاتھ کو پکے نظر آئے اور ہان میں حقیقت ہے حاجی صاحب جنہ جنہ مسائل دو سے مضبوط رہتے ہیں اور اپنے وسالے ہر ہے کتاب تحریر تدریس فقری ہر لحاظ جنہ نے ترویج و شاعد فرما نے یقینا سولہ نے اسلام ہوئی اور میں شرطی اندر یاد رکھا تصویر دے مسئلے دے آپ دا جو موقع کسے میں پوری دیانت داری نال مطالعہ کیتا ہے تصویر دے مسئلے دا ایمان نال انتہائی جھوٹے اور غدار نے جڑے اس کی خلاف کو ضعیف ضعیف حدیث حدیث ساریاں جن اخبال دیکھو سارے دے سارے حاجی صاحب دے اللہ رب مولا اسا مسلمان میں زندہ عطا باقی نہ رہی خود میں وہ آئی نا زمیر کچھ تو سلطانی آفر باوامنی آفر باوامنی. مار مار سٹ دیا او